الحمد لله نحمد ونستعين ونستغخر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من إن جذور أنفسنا من سيئة عمالنا من يعد الله فلا مظل له ومن يؤمنه فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره من أرض وجن من قبضته يوم القيامة والسماوات مقنيها يميني سبحانه وتعالى ما يستوون سورائے گا منسولا محترم بھائی راہتے میں نے پڑھ لی تبارک طالبان خانوں سے گلا کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا قدر کرنی چاہیے حق پہچاننا چاہیے انسانوں نے اس طرح اللہ تعالی کی قدر میں پہچانی اللہ تبارک تعالیٰ کا حق نہ پہچانا اللہ تعالیٰ کے اعلان اللہ تعالیٰ کتنی قدرتوں والا ہے زمین و آسمان سارے اللہ تبارہ تعالیٰ کے قبضے تھے گویا کہ مٹھی میں ہو آسمان گوائے کی مٹھی میں ہو ہم ساری زمین کو بہت بڑی قوت والی چیز سمجھتے ہیں آسمان کو بہت زیادہ ہاتھ سے بڑی ہوئی چیز اور نظر میں سمانے والی نہ اور خیال میں والی نہ سمجھتے ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تبادلہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے گراس کی مٹھی میں ہو گراس کے سامنے کوئی حیثیت نہ ہو اور دیکھو پہلے جب سور پھونکی جائے گی آسمان زمین کا جب خاتمہ ہوگا اور دوسری سور پھونکی جائے گی اور اس کے بعد پھر تم چامد گرے چل رہا ہے جب مفہوم ہے اس کا ہی جب نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہ پہچاننا پھر پہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ پھر قیامت کا تذکرہ نفقہ تیرے سور کا اور دوسرے سور کا تذکرہ ان چار باتوں کو ذہن میں رکھیں جن کی روشنی میں بات کرنی ہے ابھی ہر انسان کا جذبہ ہے کہ دنیا میں لئکی ہو بدی نہ ہو انصاف ہو ظلم نہ ہو حق ہو حق نہ ہو سچ ہو جھوٹ نہ ہو اور حفاظت ہو ڈھاکر نہ ہو یہ تو ہر انسان کا جذبہ ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جذبہ قانون ہو بے قانونی نہ ہو یہ جذبے میں جذبہ اس طرح رکھا ہے کہ آدمی کے بس دوسرا بولے فائدہ مجھے پہنچے اور اگر مجھے ضرور جھوٹ بولنے کی ہو تو مجھے تو بولنا چاہیے کیونکہ میرا فائدہ اس میں ہے انصاف دوسرے کرے اور فائدہ مجھے پہنچے لیکن جس وقت مجھے پا, میرا انصاف کا نمبر آئے کہ میں انصاف کروں اور فائدہ دوسرے کو پہنچے تو اس وقت تو رعایت تو نہیں چاہیے ہم یہاں ایک دشو میں بیٹھتے ہیں اپنی مجلوسوں میں نا تو لوگ سپنے کرتے ہیں کہ فلانا پروفیسر صاحب بڑا اصولی ہے فرما بڑا اصولی ہے, بڑا, اصولی ہے بڑا, بڑا پابند ہے دوسرا کہتا ہے کہ ہاں اس کے بچے بالغ ہو گئے نا اپنے بچے آئے نا اوپر پھر پتا چلے گا فلاں فلاں کتنا بڑا اصول تھا لیکن اب اس کے اپنے بچے آئے تو ان کی امتحانہ میں اس نے خوب اللہ تلے کی لے لے تل لے. مردو کے ہے خوب گڑبڑ کی اللہ تلر کہتے ہیں خوب اللہ تلے کیے کہتے اصول جب تک دوسرے کے لیے تھا تب تک تو بڑے پابند تھے لیکن اصول جبھی الاد کے لیے آیا تو بس بسوسے کا ہتھیار ڈال دی انہوں نے بارہ جگ باہر کسی کا ہے کتابی بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ڈنڈا میں مارا جائے روٹی اور گوشت کا چسوا جائے اس نیکی کو تو کتابی بھی جانتے ہیں پسند کرتے ہیں یہاں تک کہ جب ہندوستان میں شروع شروع میں یہ تبلیغی جماعتیں چلی اور اس سے لوگوں میں نیکی آئی اور مسلمانوں کی زندگی سوری اور ہندوؤں کو ان سے من ملا تو ہندو یہ کہتے تھے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ اس سے دھرم پھیلتا ہے پاپ مٹتا ہے پاپ گناہ کو کہتے ہیں دھرم جو ہے تو یعنی مذہب نیکی کو کہتے ہیں کہ پاپ مٹتا ہے دھرم پھیلتا ہے تو وہ پاپ کے مٹنے کو ہندو ہی پسند کرتا ہے لیکن اب یہ چیز وجود میں کیسے آئے فائدہ والی چیز کے فوائد تو سب کو پسند ہیں لیکن وہ وجود میں کیسے آئے اور اس کی وجود کے وجود میں آنے کا طریقہ کار معلوم ہو جائے پھر طریقہ کار کے مطابق محنت ہو جائے تو چیز وجود میں آ جاتی ہے طریقہ کار پتہ نہ ہو تو میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا طریقہ کار پتہ تو ہوا لیکن اس کے اصول کے مطابق محرت میں کی تب کوئی حاصل نہیں ہوتا کوئی نتیجہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تو جو آئے تھے میں نے پڑھی نا اللہ تو بارہ کی عظمت اور چبری آئی یہ انسان کے ذہن میں حاضر ہو جائے مستحضر ہو جائے اس کا اس حاصل ہو جائے اس گز کو دھیان اور فکر اثر حاصل اللہ تبارک علی گزمت اور کی بجائی اور بڑھائی اور قدرت اور قوتوں کو شانہ کا اس کا پتا چل جائے اور یہ بات کے دل میں کھوب جائے جم جائے اس کی آنکھوں کے سامنے حاضر ہو اس کے خیال فکر بھجی چھا جائے تو ایک تو اللہ تعلی گزمت اور بجائی کتنی قدرت والا ہے کتنی شان والا ہے پھر جو ہے ایک روزے قیامت کی فکر اور وہاں جو نفق اولاد نفقہ استھانیا پہلے سور پھونکی جانا دوسرے سور پھونکی جانا اور پہلے سور کے ساتھ سمندروں میں آگ لگ جانا پہاڑوں کا رہتے رہتے ہو جانا پوری کے گالوں سے دروڑنے لگنا کہ پہاڑوں کے بارے میں فرمایا کہ تم ان کو جامد سمجھتے ہو کھڑے ہوئے اور ان کو ایک آ، آ، ٹھوس ہی سمجھتے ہو لیکن وریا تمر و مرر صحاصل جامد رہتا ہوں وہیہ تمر و مر ر یہ بروز قیامت روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے روئی کے گالے اڑتے پھرتے ہیں چاہے یہ ہی اڑتے پھرتے ہوں گے آدمی کو آخرت کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کی بریائی اور شان اور قوت اور قدرت کا دھیان حاصل ہو جائے تو اس کا ارادہ نیک ہو جاتا ہے یہ نیکی پر قائم ہو جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے برائی سے رک جاتا ہے اور برائی سے اس کو نجات حاصل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے جب توحید اور پتا... توحید اور مارفت کمزور ہو توحید توکل اور معرفت کمزور ہو تو انسان نیکی کا ارادہ نہیں کر سکتا فیس کو اگر سچ میں فائدہ نہیں ہے سچ لے لے گا جھوٹ میں فائدہ ہے جھوٹ لے لے گا چاہوں کے چیک بیلنس کا نظام تو اس کا کچھ ہے نہیں پروخ, رکاوڑ تو کچھ ہے نہیں اس لیے ہم یا مسئلہ مسئلہ مہم کام اور کوشش ہے وہ توحید و توکل پر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان مار پاس کی بریائی اور اللہ تعالیٰ کی نشان قدرتوں قوتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جاتے ہیں باغ میں پورا ایک مضمون ہے آیتوں کی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بارے میں دعوت دیتی ہیں وہ آیتن دو قسم کی ہی ہیں آیات آفاقی آیات انفسی سدریم آیات ناف ال آفاقی نافی انفسین ہم دکھائیں گے ان کو نشانیاں کل کائنات میں ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں کل جہان میں اور اپنی ان پسند اور خود ان کی اپنی جان میں حق تھابئی انحق یہاں تک کہ ان پر اللہ تعالیٰ حق کو واضح فرماتے تو آیات کے افاقی آیت نفسی کا پورا مضمون قرآن پاک میں بیان ہوا ہوا ہے رکو رکوع ہے آئے تھے کہ ہیں کائنات کائنات کے نظام اس کی چیزوں کا تذکرہ کر رہی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان جو ہے چھپی ہوئی اس کو بیان کر رہی ہیں تاکہ آیاتی آفاقی کو انسان سن سن کر اللہ کی عظمت کی بریائی اور بڑائی سے آگاہ ہو جائے اس کی قدرت اور قوت سے آگاہ ہو جائے پھر وفیٰ پھر دکھائیں گے اپنی نشانیاں خود تمہاری اپنی جان میں تاکہ ان پر غور کر کر کے تم اللہ تعالیٰ کو پہچانو اس کی شان کو پہچانو اس کی قدر گور کو پہچانو اس کے بس کو پہچانو کتنا اس کا بس ہے تو یہ احتیاط خاصی آن خوشی کی رقو کے رخو بیان ہوئے ہوئے ہیں اور ان پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے وہ آیت ہے جو آیت آفاقی جو اللہ کی شان کو بیان کر رہی ہیں آیت نفسی جو اللہ کی شان کو بیان کر رہی ہیں ان آیت پرمل کا طریقہ کیا ہوتا ہے جہان جبانا اور مراقبہ کرنا اکیم الخلا نماز قائم کرو اس کا پرمل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور پھر وضو کرو اور آ کر دو رکاعت کی چار رکاط کی نیت باندھو اور پڑھو رکو کرو سیدھا کرو ان کا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے لیکن آیات آفاقی آیت نفسی جن کے رضیے میں تو یہی قلب میں باطن محسوس ہوتی ہے ان پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان پر غور و فکر کیا جائے ان کو بار بار بیان کیا جائے ان کے مضامین کو بیان کیا جائے اور سنا جائے اس کے لیے مجلس لگائی جائے کیوں بولتا ہے سنتا ہے اس طرح کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کا دھیان اس طرف ہو جاتا ہے کہ کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں نمال کے سامنے اللہ کی تعالیٰ کیجلا کر رہے اس لیے شان ہے کہ بیچتا ہے ہباؤں کو سمندروں پر اور سندر یاہا بیجا اس نے ہفاؤں کو سمندروں پر لوا کہ وہ گا ہو گئی لد گئی بخارات سے اور سمندر پر گئی سمندر پر فری سمندر کے اٹھنے والے بخارات اس میں آ کر پھیل گئے جمع ہو گئے ہم نے بیجان کو اماؤں کو اور وہ گابن ہو گئی لد گئی بخارات سے پسوخ نہ ہوئے لاپ والے دن پھر ہم آم نے ان اماؤں کو ہانکا خشک سرزمینوں کی طرف جانداروں کو ڈنڈا مارتا ہے نا اور وہ بھاگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہانکنا کہتے جانور کو ہاںکنا تو اللہ تبارک اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہواؤں کو ہانکا خوش زمینوں کی طرف اگر حکومت پاکستان کے یہ ڈیوٹی لگائی جاتی کہ گلگت سرکرز اور بلتستان کے لوگوں کو پانی پہنچاؤ گے تو سارا بجٹ آپ کا لگ جاتا وہاں پانی ماشاءاللہ نہ پہنچتا اللہ تو باز برف پر برفانی ڈہر دودھ راجاری پہاڑوں پر جمع کی ہے بڑے بڑے گلیشیئر جو اس لا کے کرتے ہیں آواز کی دبتی ہے ٹھنڈوں کے نیچے بیٹھتی ہے گرم آواز سمندر سے کھینچتی ہے وہ گرم ہو کر بھی چلتی ہے ٹھنڈی آواز کر نیچے کو دوڑتی ہے اور یہ ہواؤں کا زور اور دباؤ ان کو ہانک رہا ہوتا ہے پہاڑوں کی طرف بغیر بجلی لگے بغیر توانائی لگے بغیر مشین لگے بغیر کسی کوشش کے وہ لدی ہوئی ہوائیں پانی سے دوڑ رہی ہیں پہاڑوں کی طرف آدیوں وہاں جاتی ہیں وہاں کا ٹھنڈا ماحول کر دیتا ہے یہ بہت بہار کی جگہ پانی کے قطرے بن جاتے ہیں قطر جب اتنا باری ہوتا ہے تو اس کو بادل نہیں اٹھا سکتے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں پولہ تو, تو بارہ سارا سے پہاڑوں پر بیٹھے انسانوں کو بلکہ راستے کی ساری زمین پر پانی پہنچانے کا بندوبست فرمایا یہ آیات آفاقی ہیں غور کرنے کے لیے سویر کا آسمان کا چاند سورج کا کسرہ جو قرآن پاک نے کیا تو اس بات پر غور و فکر کرنے کے لیے جس کے نظیرے میں انسان اللہ تعالی کی بڑائی کی بدیائی اور اللہ تعالی کی شان کو پہچانے اور جتنا کوئی قدرت والا قوت والا ہوتا ہے جتنا ایسا زور والا ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان کے مسائل اٹکتے ہیں اور اس کے ہاتھوں مسائل حل ہوتے ہیں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو اتنا ہی انسان زیادہ اس کے ساتھ الگ بناتا ہے اللہ ہمارے کام آئے گا تو اس لیے آیات فاقیب ہے اللہ تعالی کی شان کی بجائی کو بیان کر کے انسانوں کو اس بات کو سمجھایا گیا کہ اتنی قدرت صوت والی ذات جس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں تمہارے ایسے مسائل اٹکے ہوئے ہیں اور تمہاری روپے سے صاحب متعلق وہ چاہے تو تمہارے کام بنے چاہے تو بنے ہوئے کام بگڑ جائیں پڑھتے اللہ اللہ آنے والے ماں آتے یہ اللہ جو تو دینا چاہے وہ روک نہیں سکتا وہ اللہ مو پی منا اور جس کو دور ہو کے اوپر جتا رہی کر سکتا ملا فوج الجدی من کر دل کسی کو کوشش اور اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو فائدہ آپ پہنچانا چاہیں جلتا اس بات کو جم کر بولے کہ آدمی سنے گا اس لیے مجالس قائم کرے گا جس میں توحید کیسا تذکرہ ہو کل میں توحید داخل ہو وارد ہو اور کھوبڑے اور پکی ہو اور دوسرے پر مراقبہ دوسرا دھیان لگانا جائے تو پر آیا جس میں کہ پہلے سر پھونکی جائے گی ساری چیزیں ہو جائیں گی سور پھونکی جائے گی ساری چیزیں اٹھیں گی اور میدان ایسے بڑھیں گی اپنے حساب کتاب کے لیے آگے جا رہی ہوں گی اس کو جبایا جائے تو جب آدمی اس دھیان کو جو ہے اس پر غور کرتا ہے اس کو بولتا ہے اس کو سنتا ہے اس پر ذہن جماتا ہے اس پر مراقبہ کرتا ہے دھیان لگاتا ہے فکر میں داخل کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے اس پر غور و فکر میں ماہ ہوتا ہے مگر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو باطن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بجائی اللہ تعالیٰ کی شان خو اور قدرت اس کا دھیان حاصل ہوتا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ان آدمی کے باطن میں توحید پکی ہوتی ہے اس کا اگر یہ بات پکی ہوتی ہے کہ میرے مسائل بنتے ہیں تو اللہ تعالی بناتا ہے مادی شاہ نہیں بنا رہی بگڑتے ہیں تو اللہ تعالی کے عمر سے بگڑتے ہیں مادی شاہ بگاڑ نہیں سکتی یہ کس کا ضرورت ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا سکے نقصان تو اللہ تعالی تعلیم پہنچاتا ہے اور انسان کے اعمال کی بکدر تو جب انسان کے باتوں میں توحید پکی ہوئی اللہ تعالی کی پہچان اور معفت ہوئی اب اس کے لیے اس کا ارادہ درست ہوتا ہے فراست ارادہ درست ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے برائی سے روکنا آسان ہو جاتا ہے نیک عمل پر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے تو اتوکل حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے آج ہم ہمر آپ دیکھیں تو ہمارے مذاکرے ہمارے کرچے ہمارے تذکرے اور جنسیزوں پر ہم مجالس قائم کرتے ہیں اور ساری چیز کو بجور ماسیحت اور گنا پہلے تو گھنٹوں ماسیحت اور گناہ کے ماحول میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بڑھتے ہیں پھر ہے سرکار آدمی چاہتا ہے کہ میرے اندر جو چیز بھری ہوئی ہے اس کا میں لوگوں کے سامنے تذکرہ اور چرچا کروں جب اس کا تذکرہ اور چرچا کرتا ہے تو چیز اندر اور پکی ہوتی جاتی ہے بات یوتر گھمرائی اگر پکی ہوتی جاتی ہے تو ہر آدمی کے سامنے میرے بیٹھے ہوا ہے اس بات پر غور کرے کہ میرا جو ہفتہ گزرا اور میرا چوبیس گھنٹے کا ماحول کس چیز کا جذبہ میرے اندر بھر رہا ہے اور کس چیز دور مجھے لے جا رہا کہا ہے ہر ایک آدمی ہم نے سوال کریں اور خود اس کا جواب لے کر اپنے پاس ہی محفوظ رکھے ہماری کوئی وائب کی امتحان کی مجلس تو ہے نہیں ہے آپ کا وائیول ہے ہمارا آپ سے سوال پوچھیں خود اپنے ان میں اس کا جواب رکھیں راجنائکی کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور بھائی سے بچتے کہ طریقہ کار کیا ہے یہ سوال کریں اپنے آپ سے حیات افاقی پر غور و فکر و دھیان لگانا اور اس کے نتیجے کے میں توحی توکل کا حاصل ہونا اس علاقے کا درست ہونا اور نیک عمل کی توفیق ہونا اور اتنا اللہ تعالیٰ سے کافل ہوگا انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا اس کی شان کی بجائی کا دھیان نہیں ہوگا وہ جیسے اس کے کاموں کو بنا رہا ہے اور اگر سے ناراض ہو اس کے کاموں کو بگاڑ رہا ہے اس کے لیے آلات بھی پیدا کر رہا ہے جب یہ بات آسندہ ہو تو یہ انسان غافل ہے اس پر غفلت تاریخ اور غفل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے نئے کمل کی تکلیف برداشت کرنے کا انسان تیار نہیں ہو رہا تھا یہ شارٹ کٹ چلتے ہیں سر اگر جھوٹ سے فائدہ مل رہا ہے تو بس آسان سے جی جھوٹ بول کر بفار اصل کر کے اگلے سطح بنتا ہے اور کے بعد نہیں تو اوثر جی بول لیتا ہے لیکن بنیادی طور پر اس کے ذہن میں اس کے مفاد بھرا ہوتا ہے یہ کرتا مفاد کے لیے ہے تو ساری تصکیر و تبلیغ اور ساری تو ترہیب کا نتیجہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سننے والے کی اور سننے والوں کی اور مجنے کی سطح ذہنی اور روحانی آگے کو بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہے اگر ذہنی سطح اور روحانی سطح نئے عمل کی توفیق کی زیادہ ہوئی ہے اور برائی سے رکنے کی توفیق ہوئی ہے so, سویش کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا ماحول درست ہے اور یہ مثبت طرف کو بڑھ رہا ہے اور روز بروز اگر مثبت تربیت میں جرا... ترسیم میں گراوٹ آ رہی ہے نئے کمرے کی توفیق جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے برائی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے آدمی تو اس کو سمجھ دینا چاہیے کہ جن ذرائع ابلاغ سے یہ گزر رہا ہے جس گرد و پیش کے ماحول میں چل رہا ہے اس کا ماحول خراب ہے یہ اس کو خراب کر رہا ہے اور اس ماحول کو درست کرنا یہ انسان کے اپنے ذمے ہیں حکومتوں کی یہ ذمہ واری ہوتی ہے کہ وہ موٹا موٹا اور اعلی اعلان خز کو حضور کا ماحول بند کریں کہ ایسی بات ہے جو اللہ خرم کھلا ہوں جو معاشرے میں تریف پیدا کر رہی ہوں ان کو بند کریں گھر گھر کر کے میں گھسنا آٹو لگانا اور ادھر تک جانا یہ ممکن ہی نہیں ہوتا ہے اس بات کو ذرائع ابلاغ کوشش کر کے انسان کا ایمان اس کے باطن کو درست کر کے اس کو ڈالتے ہیں حضرت دلہ بن عمر رضی اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ حج پر جا رہے تھے راستے بند کا ایک جنگل میں پڑاؤ ہوا اور وہاں انہوں نے آپا رفتے ساتھیوں کے کھانے کے لیے بکری خریدنا چاہیے گڈریا سے کہا کہ ایک بکری ہم پر بیچ دو اس نے کہا میں مالک نہیں ہوں میں امین ہوں یعنی مجھے بطور مانا تھا مالک کی ہوئی ہیں اور میں گڈریا ہوں مالک ان کا کوئی اور ہے میں معاوضے پر ان کو چلاتا ہوں تو کہتے ہیں ہم نے ایسے ہی اس کے امتحان کے لیے اس کی ازمائش کے لیے کہا کہ اس وقت مالک کہاں آپ مالک سے یہ کہہ دینا کہ ایک بکری بیڑیا کھا گیا اور ہمیں دے دو ہم بکری لے کر دبا کریں گے تمہیں بھی گوشت دیں گے نے بھی پکائیں گے تمہیں بھی دیں گے اور مالک کو کہہ دینا کہ بکری جو ہے وہ بیڑیا کھا گیا ہے اس گڈریے نے ایسی انگلی کھڑی کر کے اسبان کی تو انگلی کھڑی کی تو اسے نے کہا مالک تو نہیں ہے اللہ اللہ کہاں ہے اللہ تو بارہ تھا تو موجود ہے اس گڈریا کا کہ سطح ایمان یہ تھی کہ میں اگر بکری کے پاس کر رہا ہوں تو میں مالک کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں خوش کے آگے میں نے جواب دینا ہے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور صحابہ کرام کی محنت میں معاشرے میں وہ تبدیلی پیدا کی ہوئی تھی کہ جنگل اور سہراب میں رہنے والے گٹرجی کی سطح ایمان یہ تھی کہ وہ میز خوف خدا کے لیے سچائی انصاف اور حق اور دینا داری کو لئے ہوا تھا اور حکومت کے خوف سے اس کام کو نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنا فرید اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے خوف خدا سے کر رہا تھا خوف حکومت سے نہیں کر رہا تھا خوف خدا سے کر رہا تھا تو یہ سطح یہ, یہ بات نہیں کا مان جو ہے یہ تو کسی قوم اور کسی معاشرے کے ذرائع ابلاغ نے انسانوں کے دلوں کے اندر بصورت قوت ایمان پیدا کرنا ہوتا ہے تو ایک شعبہ انسانوں کو درست کرنے کا یہ ہے اور حکمری شعبہ کے ذمہ تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ علیہ چیزوں کو اللہ علیہ مماثیت کو گناہ کو فضل و فضو کو ڈسکرج کرے اس پر قانون قانونی پابندی لگائے اس کو روکے کیونکہ اللہ اگر چیز رک جائے تو پھر عام ہی آدمی بھی اس سے بچنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور سلب گلا برائی ہو رہی ہو تو پھر عام انسانوں کا بچنا اس سے بہت مشکل ہوتا ہے خاص لوگ قوت ایمان والے لوگ نیک لوگ وہ تو بچتے ہیں ہر حال میں تب اپنی ایمان کی سطح ایمان کی ایک سطح ایسے ہوتی ہے کہ جان پر کھیل کر نیکی کو آدمی حاصل کرتا ہے کہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میرے ہاتھ سے نیکی نہ جائے اور جان پر کھیل کر برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے ایسے سطح ایمان والے بھی ہوتے ہیں یہ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے قبرستان میں قبر کھود رہے تھے بالکل اموار زمین سے کوئی قبر کا نام و نشان نہیں تھا وہاں لوگوں نے قبر کھودنا شروع کی کھودتے کھوتے نیچے پہنچے ایک چودہ پچاس سال کی بچی صحیح سالم پورا بدن صحیح سالم نکلایا سرو تازہ بدن اور قبر کا نشان نہیں ہے تو ایسا اندازہ تھا کہ کوئی ساٹھ ستر سال اسی سال اپرادی خبریں اور کوئی مرتا ہے اور اس میں کسی کو معلومات بھی نہیں ہے کہ کون ہے تو چرچا ہوا ہوا ہے کوئی اسی سال اسی سال اور آدمی بیٹھا ہوا تھا سے جب اسے کہا مجھے بات نہیں کہہ پر میں دیکھتا ہوں وہ جو چلا گیا اس کہا ہو یہ مجھے یاد آ گیا یہ ایک پتہ سولہ سال کی بچی تھی بکریاں چلانے کے لیے موجے غربت کے مجبوری کے گئی ہوئی تھی اور اس پر حملہ کیا بدکاروں نے اور بدکاری کرنا چاہی اس کاغذ سے مقابلہ کیا یہاں تک کہ مقابلہ کرنے میں یہ ماری گئی جان دے دیتی تو یہ وہ ہے مجھے یاد ہے ویسے ایمان والے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ جان پر کھیل کر نیکی کو لیتے ہیں جان پر کھیل کر برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں یہ ستائی ایمان پیدا کرنا یہ ذرائع ابلاغ کے ذمہ ہیں اور ذرائع ابلاغ جو ہے وہ تجزیب وہ تصنیف و تعلیف ہے درس و تدریس ہے دعوت و تبلیغ ہے بیت و تلقین ہے یہ جب یہ جم کر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں اخلاص والے افراد کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ معاشرے میں نکھار پیدا کرتے ہیں معاشرے میں اللہ تعالی کی مارفت اور پہچان پیدا کرتے ہیں اور انسانوں کی زندگیوں کا رخ جو ہے وہ معاشیت سے دیکھی کی طرف موڑ دیتے ہیں الحمد جوود رحمتہ اللہ, رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم ہیں وہ بتاتے ہیں کہ غالباً دو لاکھ ہے کتنے کتنے آدمی دو مجھ سے بیعت ہو کر مسلمانوں کی زندگی بدلی ہے اور ستر ہزار ہے کتنے اتنے غیر مسلموں کے میں نے مسلمان کیا ہے ایک فرد واحد, واحد یہ حضور اللہ کی امت ہی ہے کوئی پیغمبر نہیں ہے بنی صاحب کے پیغمبر نہیں حضور اللہ کی امت ہے بولے سبزی احمد اللہ علیہ ان کی کتاب تھی تبیع اللہ بہت بار کو بہا کتاب سہن عمری بن کے لکھا ہوا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شہر کے بازار دو مہینے تک دکانداروں کی دکانیں بند رہی ہیں ان کے سوگ میں اور غم میں اتنا غم تھا اتنے یاد آ رہے تھے اس کی وجہ سے دکان کھولنے کو ان کے تعلق والوں کو دکان نہیں کھول سکے ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں انسانوں کے رخ کو پلٹ دیتے ہیں تو معاف کرے ہم اپنے آپ کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو بنانے کے لیے بھی کسی نیک ماحول میں جانے کا جذبہ نہیں ہے تو جائے کہ پوری امت مسلمہ کی فکر پورے عالم انسانیت کی فکر کہ پورے عالم انسانیت کے رخ پلٹنا ہے آج یہ کابر جو آپ پر بمباری کے لیے آ رہا ہے اور آپ کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور چڑھ دوڑ رہا ہے آپ کے اوپر اس کو اگر آخرت کی ہولاکیوں سے آگاہ کر دیں اور جھادم کی پریشانیوں سے آگاہ کر دیں اور جنت کی رہناوں سے آگاہ کر دیں تو یہ تو بطائب ہو کر آپ کے ذریع کو قبول کر کے آپ کا غلام ہوگا جن تاطاروں نے دنیا اسلام کی اینٹ سینٹ بجائی تھی دو مسلمان نئے گلمان ہیں ان میں ایسا کام کیا ہے کہ پوری تاطاری کو ہم کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا ہے اور چھ سو سال تک جو ہے تو آٹھ سو سال تک یہ ترکانہ تیموری عثمانی کی شکل میں ترکیا میں حکومت کرتے رہے سلطنت عثمانیہ اور چار سو سال جو ہے ترگان تیموری کی شکل میں ہندوستان کے بغل یہ سارے تتاری جو دو علماء ماں کے عثمان ہوئے ہوئے جو کہ پوری دنیا اسلام کا لشکر اور جاگے ختم ہو کر اور ملک ان کے حوالے کر گیا تھا تو آج کے مسلمان کے پاس اگر وہ قوت ایمان ہو ایک بار نے کہا ہے نا کہ آج بھی ہو گر براہیم کا ایما پیدا آج بھی ہو گر براہیم کا ایما پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا دوسرا اس نے شہر کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی جزوں آسمان کو کہتی تو آلاتوں پیدا کر لے فضائے پدر پیدا کرے وہ ہلاک تو پیدا کر لے فرش ہے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی پیارے کے آدمی کی ذمہ داری اس بات پر آنا اپنے آپ کو لانا اس پر ساری امت اور عالم انسانیت کو اس پر لانا اللہ تعالام کی توسیع کے طافی